على رسول الله أما بعد وعن أنس نبي الله تعالى عنه أن أبا بكر نبي الله تعالى عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في كل أربعين وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاتن فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاضن أنثى إلى آخر الحديث مزرقو وردوشتو ديني ورملي وهايو أرخواتين من لت کتاب زکوٰۃ ہم لوگ پڑھ رہے تھے فرض زکوٰوٰۃ کے سلسلے میں جو حدیثیں تھیں تقریباً وہ ختم ہو چکی ہیں البتہ ایک لمبی حدیث شروع میں ہی تھی اسے میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ابتدا میں اتنی لمبی حدیث اور پھر مسائل ایسے تھے کہ ان کو بعد میں کچھ حدیثیں آ چکی ہیں اس لیے ان کو سوچا تھا کہ بعد میں ان مسائل کو سمجھیں گے گرچہ اکثر آج کے اس دور میں شہری زندگی میں زیادہ تر ان مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن دین کے مسائل ہیں اور یہ دنیا ہے ہر طرح کے لوگ ہیں اور آبادی ہے اور اسی طرح سے مسائل ہیں تو ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں زکوت کے فرائض کے سلسلے میں ایک حدیث لکھ کر کے دی جس کو کہ یا جس زکات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا تھا اور جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یہاں پر ابتدا حدیث کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث لکھ کر کے دی یا لکھوائی جس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا بتایا تھا حدیث ہے کہ ہر فی کل اربین وشری نمنل ابل فمادونہ الغلم اگر کسی کے پاس چوبیس یا چوبیس سے کم اونٹ ہیں تو اونٹ کے ان اونٹوں کی زکات میں جو چیز نکالی جائے گی وہ ہے بکری فیکلی خم سن شاہت ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری زکات میں نکالی جائے گی یعنی جس کے پاس پانچ اونٹ ہیں اور چڑنے والے ہیں تو ان میں پانچ اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو ان اونٹوں کی کتنی زکات نکالی جائے گی ایک بکری اور آپ حدیث پڑھ چکے ہیں فما دونا خمس منل من ابل کے پانچ اونٹ سے اگر کسی کے پاس کم اونٹ ہے چار اونٹ ہے تین اونٹ ہے تو سرتا یا زکات ان کے اوپر نہیں ان اونٹوں پر زکات نہیں ہے پانچ سے کم ہے تو زکات بالکل نہیں ہے اور اگر پانچ ہے تو ایک بکری اور پانچ سے لے کر کے پانچ سے لے کر کے نو تک ایک بکری پھر جب دس ہو جائیں گے تو دو بکریاں پندرہ میں تین بیس میں چار چوبیس تک آگے ہے فریدا بلاغت خم سین الا خم سلاطین ففیحا لیکن جب پچیس پہنچ جائیں تو پچیس سے لے کر کے پینتیس تک ٹوینٹی فائیو سے تھرٹی فائیو تک اونٹ اگر ہیں تو اس میں ایک سال کی اونٹنی جس کی عمر ایک سال ہو چکی ہو اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکی ہو تو وہ اونٹنی زکات میں اونٹ والے کو دینا پڑے گا دی. انسا کا لفظ ہے یہاں پر کیونکہ بنت مخاب اس اوٹنی کو کہتے ہیں اٹنی کے بچی کو کہتے ہیں جس کی ایک سال عمر ہو چکی ہو اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکی ہو فعل تکن فبن دکر لیکن اگر کسی کے پاس پچیس سے لے کر کے پینتیس تک اونٹ ہے اور اس کے پاس بنتے مخاض نہیں ہے ایک سال کی اونٹنی نہیں ہے تو اس سے ابن لبون لیا جائے گا یعنی دو سال کا اونٹ لیا جائے گا جو تیسرے سال میں داخل ہو چکا کیوں ایک سال کی اٹھنی تھی اگر مادہ جسے فیمل کہہ لیجیے آپ مونس مونس اونٹنی ایک سال کی نہیں ہے تو مذکر اونٹ اس سے دو سال کا لیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اوٹنی زیادہ فائدہ مند ہوگی اٹھنی فائدہ مند ہوگی اس لیے کہ اوٹنی سے پھر بڑی ہو جائے گی تو پھر اس سے بچے پیدا ہوں گے بہ نسبت اونٹ کے اونٹ سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا فائدہ بلکص تو سلاطین علاقوں سے اور بڑی ففیہ بن تو لبول انسا سے لے کر کے پینتالیس تک بن تو یعنی دو سال کی اٹھنی جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو یہ اٹھنی زکات میں لی جائے گی پوچھیں گے آپ لوگوں سے زکات کے یہ نصاب جو ہے پانچ میں کتنے کیا ہے اور پچیس میں کیا ہے اور پچیس سے پینتیس تک پھر پینتیس سے پینتالیس تک تھرٹی فائیو سے فورٹی فائیو تک, تک کیا دو سال کی اٹھنی جس کو بنت بنتے لبون کہا جاتا ہے پہلا بلغت ستم ہاں پینتالیس کے بعد چھیالیس سے لے کر کے ساٹھ تک اگر اس کے پاس اونٹ ہے ففیہ جدا پرو قطل اگر چھیالیس سے لے کر کے ساٹھ تک کسی کے پاس اونٹ ہے تو تین سال کی اونٹنی جو چوتھے سال میں داخل ہو جائے جس کو ہاں فیحا حکہ جس جداں حکہ یعنی تین سال کی اٹھنی زکات میں لی جائے گی کہاں تک ساٹھ تک پیدا بلاگت واحدین الحم سنگ وصبرین اور اکسٹھ سے لے کر کے سکسٹی ون سے لے کر کے سیونٹی فائیو تک فقیہ جدا تو اس میں اکسٹھ سے لے کر کے پچہتر تک اس میں چار سال کی اوٹنی لی جائے گی جو پانچویں سال میں داخل ہو چکی ہو فعید ابل اکدم وسب عمل علاقسین چھتر سے لے کر کے نوے تک اگر اس کے پاس اونٹ ہو تو دو سال کی دو اونٹنیاں لی جائیں گی بنتا لبول دو سال کی دو اونٹنیاں لی جائیں گی فیدہ بلغت اہدا و تسرین علاشری نیا اور اکیانوے سے لے کر کے نائنٹی ون سے لے کر کے ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی تک جو ہے ایک سو بیس تک فقیح اطال تو اس میں تین سال کی دو اونٹنیاں لی جائیں گی تین سال کی دو اوٹنیاں لی جائیں گی فیزا زادت الائشری نوم اح ففیقل اربائینہ بن تو البول وفیقل خمسینا ہے <حَبَّةً> جب ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائے تب کہاں تک ہاں لے جائیں گے تو اس لیے آسانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائے تو ہر چالیس میں اگر چالیس کی ترتیب بنتی ہے جیسے ایک سو بیس میں کتنے چالیس ہو جائیں گے Haan, تین چالیس ہو جائیں گے تو ہر چالیس میں بنتے نبول لی جائے گی یعنی دو سال کی اونٹنی جو تیسرے سال میں داخل ہو اور ہر پچاس میں حقہ لی جائے گی حقہ لی جائے گی جو کہ تین سال کی ہو گئی ہو اور چا, چوتھے سال میں داخل ہو گئی ہو ڈیڑھ سو کسی کے پاس اونٹ ہے تو کس سے کس سے کیا کہتے ہیں تقسیم کی جائے گی پچاس سے حساب کیا جائے گا ڈیڑھ سو 150 है तो ہے تو हिसाब کا حساب لگایا جائے گا اور اگر کیا کہتے ہیں ون ہنڈریڈ ففٹی نہیں ون ہنڈریڈ فورٹی ہے یا ایک سو تیس ہے تو ایسے کس سے حساب لگایا جائے گا جی چالیس کا حساب لگایا جائے گا آگے کہہ رہے ہیں فرمان اللہ خرس صلی اللہ وسلم ومن لمکن ابل فلے سفیہ صدفہ اور اگر کسی کے پاس چار اونٹ تو اس پہ ان میں زکات نہیں ہے مگر یہ کہ اگر اونٹ والا چاہے کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ ہو گیا کس کا اونٹوں کا پانچ ہے تو دس ہے تو پندرہ بیس پچیس بنتے بنتے مخاب ایک سال کے اوپر پچیس سے لے کر کے پینتیس تک پینتیس سے پینتالیس تک آ, بنت لگون دو سال والی اور پی... چھیالیس سے لے کر ساٹھ تک تین سال والی جس کو کیا کہتے ہیں ہکا کہتے ہیں کیا ہی بنت مقاب بنت لگون ہکا اور چھتر سے لے کر کے نبے تک آ, جی دو اونٹنیاں دو دو سال کی اور پھر اکیانوے سے لے کر کے اکیانوے سے لے کر کے ایک سو بیس تک تین سال کی دو اونٹنیا تین سال کی حکا کس کو کہتے ہیں پتال دو ہی یعنی تین سال کی دو اٹھنیاں اور پھر اگر ایک سو بیس سے زیادہ ہے تو ہر ہر چالیس میں بنتے لبون اور پچاس کا حساب کریں گے تو ہکا کریں گے یہ ہو گیا کس کا اونٹ کا نصاب دیکھیے میں ہو سکتا ہے کوشش کر کے جو ہے کچھ لکھ کر کے آپ لوگوں کو یہ جتنے بھی اموال سامان تجارت ہے اس سونا چاندی ہے اور یہ جانوروں کا ہے تو لکھ کر کے انشاءاللہ شاء مختصر طور پر بہت مختصر طور پر وہ فیصد قتل غن امی فیسا امتحا اداکارت عربائی اور بکریاں جو چرنے والی ہوں چرنے والی ہوں اضاقان تربعین الاشری نوم اح شاطل چالیس سے لے کر کے ایک سو بیس بکریوں تک کتنی بکری زد صدقے میں ہوگی نکالی جائے گی ایک بکری چالیس سے کم بکری ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی اور اگر فعن زاد تعلی عشری نوم عطین فرما رہے ہیں کہ اگر ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائے کہاں تک دو سو تک الا میں عطین تو اس میں دو بکریاں ففی ہما ففیہ شاطان پیدا زاد علا میں عطین الا سلاس میاہ ففی اور اگر دو سو سے زیادہ ہو تین سو تک تو کتنی بکریاں ہیں تین بکریاں ہیں فیل آزاد تالا تلا ففی کل میں شاتن اور اگر تین سو سے زیادہ ہو جائے تو ہر سو پر کیا ہے ہر سو پر ایک بکری بکری کا آسان ہے بہت چالیس میں ایک بکری کہاں تک کب تک ایک سو بیس تک ایک سو بیس سے لے کر کے دو سو تک دو بکریوں ایک سو بیس دو سو سے لے کر تین سو تک تین بکریاں اور پھر ہر سو پر اس سے زیادہ ہو تو ہر سو پر جو ہے حساب لگا لیں ایک ایک بکری صدقے میں زکات میں دی جائے گی یہ اونٹ کا اور بکریوں کا انصاب ہو گیا جی, کی کی جی؟ دیکھیں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بکریوں کی عمر عمر کی کیا قید ہوگی تو اب ظاہر سی بات ہے جب بکریوں کا ریوڑ ہے تو اس میں بچے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے نوجوان بکریاں بھی ہوں گی بکرے ہوں گے تو اس میں سب کو ملایا جائے گا یہ نہیں کہ صرف بڑی بڑی بکریوں کو کا شمار کیا جائے بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ اب دیکھیے چالیس سے لے کر کے ایک سو بیس تک ایک ہی بکری تو سب کو شامل کیا جائے گا سب کو شامل کیا جائے گا یعنی جی اچھا جو بکری زکوات میں, میں نکالی جائے گی یہ سمجھے کہ متوسط عمر کی ہو نہ بالکل کیا کہتے ہیں بچہ ہو کیا ہے وہ ہو. اور نہ ہی بچی بکری ہو اور نہ ہی بالکل بوڑھی ہو اس سے آگے کیا کہتے ہیں کچھ اس میں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کیسی بکری ہو کیسی نہیں نکالنا چاہیے آگے فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی القنت شاطن واحدہ چالیس سے ایک بھی بکری اگر کم ہوگی تو زکوٰۃ اس میں نہیں ہے فلحی صفیہ صدا کا اللہ اب ہم اگر کوئی اگر چاہے تو سزتے میں دے سکتا ہے لیکن فرض زکوات اس کے لیے نہیں ہوگی آگے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم بات فرما رہے ہیں ولا یجما بینا متافر پہلے بھی یہ بات مختصر طور پر گزر چکی ہے ولا یجما بینا متافر الگ الگ لوگوں کے پاس چاہے بکری ہو یا اونٹ ہو جو بھی اگر جانور الگ, الگ الگ ہے کہ دو آدمیوں کے الگ الگ ریوڑ ہیں الگ الگ جانور ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا مثال جیسے ہاں پینتالیس بکریاں دو آدمیوں کے پاس الگ الگ ان کی الگ چرا ہے ان کی پانی اور سب کچھ الگ ہے بالکل دوسرے کی الگ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو اکٹھا نہ کیا جائے اکٹھا کر دیں گے تو کیا ہوگا زکات میں کم دینا پڑے گا مثال کے طور پر جو ہے دو آدمیوں کے پاس پینتالیس پینتالیس ہے اکٹھا کر دیا نبے ہو گئی اور زکات وصول کرنے والا آیا تو دیکھا کہ نوے بکریاں ہیں تو کتنی بکری زکات ملے گا ایک بکری وناسم اور نہ ہی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ ہی اکٹھا جانور ہے تو ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا یعنی دو آدمی شریک ہو کر کے بکریوں کا ریوڑ بکریوں کا کیا کہتے ہیں ریوڑ رکھے ہوئے ہیں اور کسی کی کچھ ہے کسی کی کچھ ہے اب پچاس بکریاں ہیں دو آدمیوں کی پچاس بکریاں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا کہ اگر الگ الگ کر لیں گے تو ہر آدمی کی پچیس بکری ہوگی تو زکاتی نہیں یہ زکات میں کیا ہے ہیلے ہیں ہیلے ہیں ہمارے پاس بہت مال رکھا ہوا ہے بہت پیسے ہیں گولڈ وغیرہ وغیرہ ہے سال شروع ہونے سے پہلے جو ہے کچھ کہیں کسی چیز میں لگا دیا کہ زکات نہ دینا پڑے سال ختم ہوا اور پھر اس کے بعد پھر اس کو بیچ کر کے پھر پیسہ آ گیا آ? یا پیسہ ہے گھر میں پیسہ ہے گھر میں گولڈ وغیرہ سب ہے سال آ? قریب آئے زکات دینے کا ٹائم آیا تو شوہر نے کہا کہ بیوی بی کو کہا کہ ہم نے میں نے آپ کو یہ گفٹ دے دیا گفٹ دے دیا جب گفٹ بیوی بی کو دے دیا تو اب جو ہے زکات اس میں ہوگی نہیں ہوگی اور بیوی بی بھی سمجھدار ہے جب سال ختم ہو گیا تو بیوی بی نے کہا کہ ارے جو آپ نے دیا تھا لے لیجی زکات سے بچنے کے لیے یہ ہیلا جو ہے ہمم نہیں اختیار کرنا چاہیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بہت کتاب زکا, کتاب الخل میں یہ سب ساری چیزیں ذکر کی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیلے سے منع فرمایا ہے آگے فرماتے خشیت صدقہ زکات دینے کے ڈر سے نہ اکٹھا بکریا ہے تو الگ کی جائیں گی اور اگر الگ الگ ہے تو اکٹھا نہیں کی جائیں گی کہ زکات کو اصول کرنے والا آئے تو کم بکریا دینی پڑے گی وما کا نلی فعم نحما جان ابئی نحما ہاں اگر دو آدمی شریک ہو کر کے आ, شریک ہیں اور پھر مثال کے طور پر پچاس بکریاں پچاس بکریاں ہیں اور جب دو آدمی شریک ہو کر کے شریک ہو کر کے بکریاں آ, کیا کہتے ہیں پالے ہوئے ہیں اس میں ایک کی تیس ہے ایک کی بیس ہے اور شرکت کے لیے یہ ضروری ہے یعنی ایک ساتھ مل کر کے ریوڑ رکھے ہوئے ہیں ایک ساتھ اپنے مل کر کے مل کر کے ریوڑ رکھے ہوئے ہیں اس میں فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں نے پیسہ ملایا ہو اور پیسہ ملا کر کے جو ہے بکریاں خریدی ہوں تو ہر ہر بکری میں ہر شریف ہو نہیں اس میں یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ الگ الگ بکریاں ہوں لیکن رہتی ساتھ میں ہو یعنی ان کی چراگاہ ایک ہو پانی ایک ہو جی کرنے والا جو کیا کہتے ہیں بکرا ہو جو ہے وہ ایک ہو اور چرواہ ایک ہو یہ سب ساری چیزیں ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں لیکن الگ الگ مثال کے طور پر ایک کی بیس ہے ایک کی تیس ہے تو زکات میں کتنی بکری نکالی جائے گی پچاس بکریوں میں ایک بکری تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ بیس اور تیس والے دونوں دونوں شریک برابر برابر حصہ لیں گے نہیں ایسا اللہ کرسول سلاسل فرما ضلم ہو جائے گا جس کی جتنی بکری ہیں اس کے حساب سے برابر برابر وہ تقسیم کریں گے مثال کے طور پر ایک بکری جس کو سطح میں زکاط میں دی گئی اس کی قیمت جو ہے پانچ سو ریال ہے پانچ سو ریال ہے تو اب جو ہے اس ایک کی بیس ہے ایک کی تیس تو کیا کریں گے آہ, اب اس بکری کو پانچ سو کو جو ہے بکری کے حساب سے تقسیم کر لیں گے تو بیس والا دو سو دے گا اور جو ہے تیس والا کتنا دے گا تین سو دے گا جو بکری جس کی بکری زد میں زکاط میں دی جائے گی وہ اپنے دوسرے ساتھی کو پیسہ قیمت میں دے دے گا سمجھ میں آ گئی جی جی نہیں نہیں علاحدہ علیحدہ نہیں ہے علاحدہ علاحدہ ہیں لیکن کیا ہے یہاں پر کہ ان کا दोनों دونوں کا کیا ہے ایک ہے جانور جو کیا کہتے ہیں جفتی کرتا ہے بکرا ایک ہے چراگاہ دونوں کی ایک ہے پانی ایک جگہ پیتے ہیں تو اس کو کیا شمار کیا جائے گا کہ ایک گویا کے ایک جگہ اکٹھا رہ کر کے بکریاں یہ جو ہے چل رہی لیکن اگر چرواہ پانی چراگاہ اور کیا کہتے ہیں یہ سب ساری چیزیں بکرا الگ, الگ الگ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ الگ الگ وہ ہے اسی وجہ سے اس میں جو کیا کہتے ہیں حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ شریک کا لفظ نہیں ہے خلیط کا لفظ ہے خلیف خا بولتے ہیں مکسر کو اردو میں بولتے ہیں خلط تم پا سے بولتے ہیں خلط ملک یعنی مکس تو گویا کہ دونوں کی بکریاں مکس ہوئی ہیں ساتھ میں رہتی ہے ساتھ میں کرتی ہے تو کیا ہے کہ ان کو ایک شمار کر کے سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی کا یا کہہ لیجیے کہ اس میں زکات جو ہے وہ نکالی جائے گی اسی وجہ سے اس کہا ہے کہ اگر اکٹھا ہو تو جمع نہیں کی جائے گی کہ پچاس پچاس دو کی ہے تو اکٹھا کر لے تاکہ ایک ہی بکری دے بعد میں اپنا سمجھ لے ہاں؟ اور اگر کیا کہتے ہیں ساتھ میں ہے پچاس بکریاں ہیں دو, دو کی اور سب میں مطلب رہتے ہیں تو اب زکات کے وقت الگ الگ نہ کریں کہ پچاس پچیس پچیس بکری اپنی الگ کر لیں اور زکات نہ ہو تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جی اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ولا خورتوں کی صداقتی ہے آپ کا جواب آ گیا کہ زکات میں بوڑھی بکری نہیں نکالی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بچی بھی نہیں نکالی جائے گی <سلام> جو کسی لائق نہ ہو چھوٹی ہو ہوئی ایک سال بھی نہ ہوا ہو تو وہ بھی بکری نہیں نکالی جائے گی جو چھوٹی ہو بالکل برقی ولا داتوار عوار کا دو معنی ہوتا ہے ایک تو عوار معنی عیب ہوتا ہے ہاں اور اس کو علماء نے جو ہے تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ آئین کے فتحے عین پر اگر زبر ہو تو کچھ معنی ہوگا اور عین پر پیش ہو تو دوسرا معنی ہوگا یعنی اس میں اعور کا لفظ ایک ہوتا ہے اعور معنی ہوتا ہے کانا تو اسی سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر عائبدار نہ نکالی جائے یعنی بکری عائدار نہ ہو یا تو یہ معنی مراد ہے کہ وہ بکری کیا کہتے ہیں کانی نہ ہو تو زکات میں جو ہے جو ہے اس طرح کا جانور نہ نکالا جائے جو عائد دار ہو یا کانا ہو ولا تے اور نہ ہی زکات میں بکرا نکالا جائے گا زکات میں بکرا بھی نہیں نکالا جائے گا کیوں نہیں نکالا جائے گا اس لیے کہ بکری لی جائے گی تو زیادہ دفعہ بند ہوگی بکری نکالی جائے گی تو فائدہ فائدے مند زیادہ ہوگی گرچہ ہو سکتا ہے کہ جو بکرا قربانی وغیرہ کے لیے لوگ لیتے ہیں وہ مہنگا ہو بکری سے عام طور سے مہنگا بکتا ہے لیکن آگے, آگے مستقبل میں فائدے کے اعتبار سے بکرے کے اعتبار سے بکری زیادہ فائدہ مند ہے بکری جو ہے ماشاءاللہ بچے دیتی ہے اور بچے پر بچے دیتی چلی جاتی دی ہے کتنا کتنے بکرے نکل آئیں گے اس سے کتنے بکرے پیدا ہوں گے ماشاء اللہ بعض بکریاں جو ہے دو دو تین تین بچے دیتی ہیں اور ہر سال جو ہے تو اس طرح سے فائدہ ہے اللہ الشا ال مصدق و مصدقو, مصدقو مگر یہ کہ جو ہے اگر صدقہ لینے والا صدقہ صدقہ اصول کرنے والا جو خلیفہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو مقرر ہے صدقہ وصول کرنے کے لیے اگر وہ چاہے تو لے لے کس کو تیز کی بات ہو رہی ہے آگے وہ جو ہے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ہے عائدار ہو یا بوڑھی بکری ہو تو اس کی بات نہیں تیز کی بات ہو رہی یعنی جو بکرا ہو جو بکرا جفتی والا ہو اپنے ہاتھ اس کو کیا کرتے ہیں خسی کر دیتے ہیں وہ ہنسی مر سے مراد وہ ہنسی بکرا نہیں ہے بلکہ جو جفتی کے لائق ہو جو کیا کہتے ہیں تو اگر زکات وصول کرنے والا چاہے تو اس کو لے سکتا لے سکتا اگر ضرورت ہو تو اگر ضرورت کے ضرورت ہو تو لے سکتا ہے لیکن عام طور سے طور سے یہ نکالا نہیں جائے گا یہاں تک جو ہے بکری کا مسئلہ ذکر کیا گیا بکری سے متعلق جو حدیث تھی ہاں اس کا نصاب بیان کیا گیا اور اس میں جو حالات پیش آتے ہیں ان کو بتایا بیان کیا گیا اور آگے وہ پھر ریکتی رکت کس کو کہتے ہیں ہاں؟ وہ پھر ریکاتی ریکا رکت نہیں ہے ریکا وہ پھر اور کہیں دوسرے لفظ ورک کل بھی واورق تو ریکا اور ورق کے معنی ہوتا ہے چاندی اور چاندی میں سے کاٹ کے نصاب کتنا ہے فی میں درہم ربع العشر ال اشر فی میں آتے دو سو درہم میں ربع العشر ہے ربع العشر کتنا ہوتا ہے عشر کس کو کہتے ہیں دسواں حصہ اور اس کا ون فورتھ کتنا ہوگا چالیسواں حصہ ہو جائے گا پرسنٹ کے حساب سے کتنا بنے گا ڈھائی پرسنٹ تو دو سو اگر کسی کے پاس درہم ہے جس کو چاندی کہا جاتا ہے چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے اگر کسی کے پاس دو سو ہے تو اس میں روبن اشر ہے یعنی چالیسواں حصہ ہے چالیسواں حصہ ہے یعنی ٹو یعنی پوائنٹ اس میں زکاة ہے تو یہ زکات کا چاندی میں زکات کا نصاب کیا ہو گیا دو سو دو یا اس سے زیادہ آج کے مقدار میں جو تولے کا حساب اہل علم نے کیا ہے وہ کتنا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی اور گرام میں تقریباً چھ سو اٹھارہ گرام کچھ جو ہے وہ کیا گیا ہے چھ سو اٹھارہ گرام تو یہ زکات یہ زکات یہ نصاب ہے کس کا چاندی کی زکات کا نصاب ہے اس میں کیا ہے ربع ربرے فائل اللہ کے سعی نو میں فلے صفیہ صدا اللہ ایشا عرب بہا اور اگر کسی کے پاس ایک سو نبے درہم ہے تو اس کے اوپر صدقہ زکات نہیں ہے مگر ز... مال والا اگر چاہے تو زکوٰ س... یہ صدقہ نکال سکتا ہے عام سب کا زکات نئی شمار ہوگی اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ اور مسائل بیان کر رہے ہیں درحمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہیں کہ اگر اونٹ کے نصاب اونٹ کی زکات میں اگر کسی کے اوپر صدقے میں یا زکات میں جدا آ رہا ہے جدا کس کو کہتے ہیں چار سال کی اوٹنی کو جو پانچویں سال میں داخل ہو تو کسی کے اونٹ میں یعنی زکات میں پانچ سال چار سال کی اوٹنی آ رہی ہو پانچویں سال میں داخل ہوں. لیکن اس کے پاس اس عمر کی نہ ہو اس سے ایک سال کم کی اٹھنی ہو, ہو کیا ہو? ہو تو اس سے وہ ایک سال کی کم والی اوٹنی لے لی جائے گی اور اس کے ساتھ اونٹ والا ایک بکری بھی دے گا کیا دے گا دو بکری دو بکریاں دے گا اور اگر بکریا نہیں ہے تو بیس درہم دے گا بیس درہم دے گا اس سے فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں اگر اس کے پاس نہیں ہے تو لے لیا جائے گا اس کے بدلے میں کچھ اضافی چیز لے لی جائے گی وہ ممن بلاغت صدا قت الحقہ ولی سط اندہ اسی طرح سے اگر کسی کے زکات میں تین سال والی اٹھنی حکا آ رہی ہے زکات میں اور اس کے پاس تین سال والی اٹھنی نہیں ہے اس کے پاس دو سال والی اٹھنی ہے بنتو مقاد ہے یا جدا ہے جدا یعنی سال والی اٹھنی تو اس سے وہ لے لی جائے گی اور جو زکات وصول کرنے والا ہے وہ دو بکریاں دے گا یا بیس گرہم دے دے گا ادھر سے یا ادھر سے یہ اس طرح سے لاکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہیں حدیث مجھے میری نظر سے نہیں گزری لیکن اگر جیسے مثال کے طور پر کسی کے زکات جو ہے تین سال والی اٹھنی ہے لیکن اس کے پاس تین سال والی اٹھنی نہیں دو سال والی اٹھنی ہے تو بھی وہاں پر یہی عمل دوہرا لیا جائے گا کہ دو بکریاں دے دے یا بیس درہم دے دے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو یہ اونٹ بکری اور چاندی اور یہاں پر سونے کا ذکر نہیں آیا ہے دوسری حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سونے کے لیے ہاں کتنے دینار ہونے چاہیے نشاب تک پہنچنے کے لیے ہاں دینار میں بتائیے دینار میں یاد ہے دینار میں ہاں؟ بارہ دینار بارہ دینار سونے کا بارہ سکا جو ساڑھے سات ہوتا ہے ہم؟ گرام کے حساب سے پچاسی گرام پچاسی لے کر کے بعد لوگوں نے نبے گرام بھی کہا ہے تو یہ اس کا نصاب ہے چلیے سلسلے میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو پھر سب کا تو فکر ہے گیم پڑھے کئی منٹ جی ہاں زکوات میں دیکھیے بکرا یہ کیا کہتے ہیں اونٹ کے زکات میں اوٹنی ہی نکالی جائے گی بکری کی زکات میں بکری ہی نکالی جائے گی یعنی فیمیل مانس نکالی جائے گی ہاں اسی طرح سے گائے کا نصاب بھی یہاں گزرا ہے کہ نہیں تھوڑا سا گزرا ہے تو اس میں بھی جو ہے تبیع, تبیع وغیرہ کا لفظ ہے تو جو ہے اونٹنی ہی نکالی جائے گی بکری ہی نکالی جائے گی کیونکہ یہ زیادہ مفید ہے. کوئی سوال اس طرح سے تمام مسائل گزر چکے ہیں تقریباً نہیں اگر کسی کی آمدنی ہے نا کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے تو دیکھا جائے گا اس کے, اوپا, کے پاس اس کی اپنی ملکیت کتنی ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے مثال کے طور پر تین لاکھ پر جو ہے وہ زکات واجب ہوتی ہے اور تین لاکھ تو ہے اس کے پاس لیکن اس کے اوپر جو ہے ڈیڑھ لاکھ کا قرض ہے یا ایک لاکھ کا قرض ہے ہاں وہ اپنا بزنس کر رہا ہے ابھی ادا نہیں کر پا رہا ہے تو نہیں اس, اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوگی وہ قرض جتنا اس کو لیس کر کے دیکھا جائے گا کم کر کے ختم نکال کر کے دیکھا جائے گا کہ اب اس کے پاس کتنا مال بچا ہوا ہے جی جی اسی طرح سے ایک مسئلہ قرض کے سلسلے میں بھی ہے کہ اگر کسی کا قرض کسی دوسرے کے اوپر ہے کسی کا قرض ہے کسی دوسرے کے اوپر ہے کسی نے اس سے لیا تھا دو لاکھ چار لاکھ لیا اب کیا وہ مال والا اس قرض کی زکات نکالے گا یا نہیں نکالے گا تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو قرض ہے کسی کے پاس ہے وہ ملنے کی امید ہے یا نہیں نہ ملنے کی امید ہے جی در دینا پڑے گا جی ملنے کی ہاں کیا کہتے ہیں اگر امید ہے لینے والا کہتا ہے کہ ہاں ہم دے دیں گے آپ کو تو اس کو اپنا مال شمار کر کے ہر سال اپنے مال میں شامل کر کے اس کی اس کو زکات دینی پڑے گی اور اگر اس کا قرض کسی ایسے شخص کے پاس پھنسا ہوا ہے یا ہے کہ وہ یا تو غریب ہے کہ وہ قرض نہیں دے سکتا ہے امید اس سے نہیں ہے کہ اس کے پاس کبھی ہو پائے گا یا کوئی ایسا شخص ہے جو قرض جس نے لے لیا ہے لیکن وہ دے نہیں رہا ہے دور دور کر کے آپ جا رہے ہیں نہیں دے رہا ہے کئی سال ہو گئے امید نہیں ہے کہ اس سے ملے گا دوڑا رہا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس وہ مال نہیں ہے وہ اس کی زکات نہیں ادا کرے گا لیکن جب وہ مال مل جائے گا اس کو تو ایک سال کی زکات اس کی نکال دے گا اگر انکار کر رہا تھا لیکن پھر اس کے دل میں آیا یا کوئی غریب فقیر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا اور اس نے زکات یہ قرض واپس کر دیا تو ایک سال کی زکات کو نکال دے گا جی اور کوئی سوال پیسے پیسے پہ میں نے بتایا تھا کہ پیسے پہ چونکہ سونا اور چاندی دو نصاب ہیں چاندی کا نصاب کیا ہے ساڑھے باون تولا چاندی یا کیا کہتے ہیں چھ سو گرام چاندی اگر ہو تو اس میں زکات واجب ہوگی تو اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ساڑھے باون تولا چاندی خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر ڈھائی پرسنٹ زکات واجب ہوگی یا یہ کہ ساڑھے سات تولا سونا خریدنے بھر کا اس کے پاس جو ہے پیسہ ہے تو اس کے اوپر ڈھائی پرسنٹ زکات واجب ہوگی جی اگر اس سے کم ہے اہل علم نے کہا ہے کہ اب اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی میں دو کو نصاب مقرر کیا ہے چونکہ آج کے دور میں سونے اور چاندی کے سکے نہیں ہیں اور یہ نوٹ جو ہے کاغذ کے نوٹ ہیں تو سکہ آج کل کا جو چلتا ہے تو اللہ کے رس... اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی دونوں کو مقرر کیا تو اہل علم نے کہا کہ جو کم والا ہے اس کو آدمی نصاب کو مطلب نصاب مقرر کرے یعنی چاندی کو نصاب مقرر کرے اس میں جو ہے کس کا فائدہ ہوگا غریبوں کا فائدہ ہوگا کیونکہ چاندی جو ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں اتنی مل جائے گی ہو سکتا ہے اور کم میں مل جائے ساڑھے باون تولہ چاندی یا چھ سو بیس گرام کہہ لیجئے چاندی جو ہے کم پیسے میں مل جائے گی کچھ معلوم ہے ریٹ چاندی کا کم ہی ہوگا اس کا ہو سکتا ہے اتنا تو چاندی کے نصاب کو نصاب مان کر کے وہ اپنے جو پیسے ہیں ان کا حساب کر کے مثال کے طور پر چھ سو بیس گرام چاندی مل جاتی ہے ڈیڑھ لاکھ کی ایک لاکھ کی مل جاتی ہے تو اب ایک لاکھ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں سے ڈھائی پرسنٹ زکوٰۃ نکالے بعض نے کہا کہ سونے کو بھی بنا سکتا ہے آدمی تو چاندی یا سونے دونوں میں سے کسی کو بنا سکتا ہے کیونکہ اب جو پیسہ ہمارے پاس نوٹ ہے کرنسی ہے وہ چاندی, نہ چاندی ہے نہ سونا ہے اور نقد جو ہے اس زمانے میں دو ہی چلتے تھے تو چاہے اس کو بنائے چاہے اس کو بنائے آدمی کی اپنی طبیعت پر ہے جی ہو گیا چلیے آگے انشاءاللہ شاء صدقت الفطر اور اسی طرح سے اگلے ہفتے اور اسی طرح زکوٰۃ ابھارنے والی حدیث زکوات کی ترغیب دینے والی حدیثیں پیش کی جائیں گی صلی اللہ